مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آئی مس بہت یاد آتا ہے پناما آپ لوگ بہت یاد آتے ہیں سب دوست یار تمام علماء کرام وہ مجلس وہ محفل وہ درود کی مجلس وہ دعوت کے بول اللہ رب العزت دوبارہ نے کی توفیق فرمائے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اینڈ پلیز کیپ ان ٹچ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے